عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا بسل له ومن جذل فلا هادي حد... عليه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ابده ورسوله اما بعد فإن خير الهاديس كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر امور مهدساتها وكل مهدسة بداة وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الهق ليظهره ولا الدين ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں آکے جھکایا کریں اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آکے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھوں میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں چنانچہ چرشاد ہوا و ماں خلق تجن ونس اللہ علیہ بدون کہ میں نے جنات اور انسان کو سے اثر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے ہم دو صنا کے بعد عرب اربا عربن گنت اور بے شمار برود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ ہی و بارک وسلم ہے حضرت امام الحدا علیہ سلادۃ تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کا کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کر لی وبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کا کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ سلاد تسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور روشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات اپنی تائید کو اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقائے دو جہاں علیہ سلاد اور تسلیم قلب اثر پر ناول فرما دیا تھا اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم موضوع یعنی ہولافائے راشدین کی سیرت مبارک اور متحرہ کے حوالے سے میں آج چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا تھا لیکن جس طرح آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بین سطح پر اور قومی سطح پر گئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان معاملات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بہادر کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی جنگ گزارشات کو وقفے وقفے سے رکھتا رہتا ہوں انہیں معاملات میں سے ایک معاملہ قبائلی علاقوں کے اندر ہونے والے اپریشن کے ساتھ اور نفاذ شریعت کے مطالبے کے ساتھ ہے بہت سے لوگ یہ بات کا مطالبہ کرتے ہیں تقاضہ کرتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ دہشت گرد ہیں ان کو اپریشن کے ذریعے ختم کر دینا چاہیے ملک کے طول و عرض میں ہزاروں لوگوں کا خون ان کی گردنوں کے اوپر ہے تو اس سلسلے کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں اور ساتھ ہی حالیہ دنوں کے اندر جو مذاکرات چل رہے ہیں ان میں نفاذ شریعت کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کون سی شریعت آنی چاہیے دیوبندیوں کی شریعت آنی چاہیے وہابیوں کی شریعت آنی چاہیے شیوں کی شریعت آنی چاہیے بریلویوں کی شریعت آنی چاہیے یہ باتیں عام طور پہ اس طبقے کی طرف سے کی جاتی ہیں جو نفاذ اسلام کے بارے میں اعتراضات کو تنقید کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو حضرات کرامی قدر انہی دو سوالات کو کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ حضرات کے گوشت گدار کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار کو اٹھا لیں بندوق کو اٹھا لیں اور یہ معاملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانہ خلافت کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین دو جماعتوں میں تقسیم ہوئے دو گروہوں میں تقسیم ہوئے تلوار نکلی لڑائی ہوئی جنگ ہوئی خون ریزی ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر کے اوپر جلوہ افروز تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو مسجد میں داخل ہوئے ان کو ٹھوک کر لگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اپنے نواز سے حسن کو پکڑ لیا ٹھوکر لگنے والے بچے کو پکڑ کر یہ بات کہی ان نبنی حاض سید میرا یہ نواسا سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ قبارکو تعالی اس کی وجہ سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلاح کروائے گا حضرت علی المرتدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی فوج تھی اتنی فوج تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں سیدنا علی المرتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اتنی بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے ایک لاکھ کے لگ بھگ فوجی آپ کی تعید کے اندر باہر آ چکے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عالم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ بات کہی میں آپ کے ہاتھ کے طرف بیگ کر کے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو آپس میں رنجش ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا فرما دیا حضرات گرامی کگر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں یہ بات کہی ہے وعین تائ فتح نے من المو منی نقط لاصل ہُو بئی نہما فعم بغت حدا ہوما الفرا تفیع الامر اللہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے جھگڑنے قتل کی تعل کرنے کے پرماتہ ہو جائیں تو سارے مسلمانوں کو چاہیے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے میری بھی یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان جماعتوں کی آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرے ون فائن بگتا ہوما الخرا فقاطل التی تبغی حتہ کفی الا اللہ لیکن صلح کروانے کی اس کوشش کے دوران اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف تلوار چلانے کے پر امادہ رہے اسلحہ چلانے پہ امادہ رہے تو ایسی صورت میں اس گروہ کو اصول شریعت کا پابند بنانے کے لیے اور صلح کے راستے پر لے کے آنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جارحیت کرنے والے گروہ کے خلاف جو امن والا گروہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر کی طرف پلٹ آئے فہم بگت کہتا ہوما الفرا فکاطل التی تب گی حتہ تفیع اللہ اگر وہ اللہ کے عمر کی طرف واپس پلٹ آتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے درمیان دوبارہ شروع کروانی چاہیے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نشا کے اندر بھی یہ بات کہی وہ سولر یہ سلو ہمیشہ تنازعات کے حل کے لیے بہترین راستہ ہوتا ہے وہ اخذرا بل شفا لیکن نفس میں تنگ دلی پائی جاتی ہے نفس کے اندر بخل پایا جاتا ہے چنانچہ انسان اپنے دھڑے کی وجہ سے اپنی ذات کی وجہ سے اپنی جماعت کی وجہ سے کئی مرتبہ صلح کرنے کے پر مادہ نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیے سلو ہمیشہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی ہمیشہ عدل و انصاف کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ سلو جب بھی ہوتی ہے احسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان تخل و تب اگر تم احسان والا معاملہ کرو گے اور تکوے کے راستے کو اختیار کرو گے فعین اللہ کا نا بیما تامل تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات سے خوب اچھی طرح خبردار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ اپس میں لڑ رہے ہوں تو ایسی صورت میں صلح کرواتے وقت احسان والا معاملہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے انتقام والا معاملہ برابری والا معاملہ ایک دوسرے کے غالب آنے والا معاملہ انانیت والا معاملہ بخل والا معاملہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے حضرات گرامی قدر ہمارے ملک کے اندر اس تنازع کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بیرونی جارحیت کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے اندر جب بچے مارے گئے جب عورتیں ماری گئیں جب بوڑھے مارے گئے تو اس کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ جذبہ انتقام کا شکار ہو کر میدان عمل میں نکلے ان کے جی میں جو آیا انہوں نے کیا اس میں غلطیاں بھی ہوئی اس کے اندر غلوب بھی ہوا اس میں بے احتیاطی بھی ہوئی لیکن ہماری افواج پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود امریکہ کے ڈراؤن حملوں کو بھی روکنے کی کوشش کرے اور سلح صفائی کر کے ملک کے اندر جو خون بہ رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے جو لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں ان کو بھی ان کا بھی اضالہ کرنے کی کوشش کرے ان لوگوں کے زخموں پر بھی مرہم رکھنے کی کوشش کرے جو ان حادثات کا نشانہ بن رہے ہیں حضرات گرامنی قتل کی تال مسلسل جاری رکھنا مسلسل جاری رکھنا یہ کبھی بھی امت کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات موجود ہے جب طالبان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو جنرل پرویز مشرف نے یہ بات کہی تھی سب سے پہلے پاکستان تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی یہ جنگ جس کو آج ہم افغانستان کے اوپر مسلب کر رہے ہیں کل پاکستان میں داخل ہوگی آج ہماری آنکھوں کے سامنے جنگ قبائلی علاقوں میں دائل ہو چکی ہے اور قبائلی علاقوں کے بعد پشاور پنجاب اور دیگر علاقوں کے اندر اس جنگ کے اثرات آ چکے ہیں اگر ہم سرو جوئی سے کام لیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہ مل مہمینا اخوا بے شک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بے شک اس کی جان بے شک اس, اس کا مال بے شک اس کی عزت اس کا تحفظ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی کے پند و کرم سے امت آج جس انتشار کا شکار ہے اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اسی حوالے سے کسی کہنے والے نے کہا تھا اخو اخوت کس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے حضرات گرامی قدر مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دینا مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کسی کو اکسانا یا مسلمانوں کے قتل عام کے لیے جواز کو فراہم کرنا یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں ہے اور یہ کام کرنے والی چاہے پاکستانی فوج ہو چاہے طالبان کے لوگ ہوں ان دونوں کا یہ عمل غلط ہے ان تمام کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رشتہ اسلامی کی وجہ سے رشتہ ایمانی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں تقوی کے راستے کو اختیار کریں اللہ کے ڈر کے راستے کو اختیار کریں حضرات کرامی قدر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا حدیث پاک میں اگرچہ ہمیشہ جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے جھوٹ بولنا جھوٹ کو پھیلانا جھوٹی گواہی دینا یہ ساری کی ساری باتیں اتنی غلط ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں لان فرما دیا لعنت اللہ القاضبین اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں کے اوپر جھوٹی افواہیں تراشنے والوں کے اوپر لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پہ جھوٹ بولنا ظاہر ہے اور وہ معاملہ وہ ہے جب مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے میاں بیوی بی آپس میں لڑ پڑے تو جھوٹی خبر دے کر یعنی اچھی خبر دے کر کہ تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے تمہارے بارے میں اس کے دل میں اچھی خواہشات ہیں نیب تمنائیں ہیں حتیٰ کہ جھوٹ جیسی غلط چیز کا استعمال کر کے بھی مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی کار خیر والی بات ہے اور جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و اس کے معاملات کی سلا کرتا ہے اور جو مسلمانوں کو توڑتا ہے ان کے درمیان انتشار کو پھیلاتا ہے ان کے درمیان فساد کو پھیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کی اصلاح نہیں فرماتے حضرات گرامی کا دوسری بات جو اس وقت منظر عام کے اوپر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا جب تحریک پاکستان چلی تھی ہمارے بزرگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں اس ملک کو حاصل کیا ورنہ سر کا رہنے والا بھی پنجابی تھا دلی کا رہنے والا بھی پنجابی تھا ہم نے ان پنجابیوں سے اس پنجاب کو اس لیے اعداد نہیں کیا تھا کہ ہم صرف علاقے کا بٹوارا چاہتے تھے فرق یہ تھا اگرچہ وہ بھی دال کھاتا تھا ہم بھی دال کھاتے تھے وہ بھی دھوتی پہنتے تھے ہمارے بزرگ بھی دھوتی پہنتے تھے وہ بھی کرتا پہنتے تھے ہمارے بزرگ بھی کرتا پہنتے تھے لیکن ان کا قبلہ اور تھا ہمارا قبلہ اور تھا ان کا رب اور تھا ہمارا رب اور تھا وہ ہنومان کی پوجا کرنے والے ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے وہ بتوں کے چڑھاوے چڑھانے والے ہم بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نمازوں کو ادا کرنے والے وہ گرنتھ پڑھنے والے ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے والے وہ کرپان اٹھانے والے ہم تلوار کو اٹھانے والے وہ حلال و حرام کی تمیز سے پاک ہم راہ حلال پہ چلنے والے ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم صرف کاروبار کرنا چاہتے تھے ہم صرف ڈیم بنانا چاہتے تھے ہم صرف پل بنانا چاہتے تھے بلکہ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا تھا تو اس بنیاد کو حاصل کیا تھا ایک علاقہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے جہاں پہ رسول اللہ سر وسلم کی شریعت کا لفاظ ہونا چاہیے حضرات گرامی قدر ہم نے جوگندر سنگھ کو چھوڑا ہم نے بسنت سنگھ کو چھوڑا ہم نے منموہن سنگھ کو چھوڑا ہم نے گیالی اس لیے کہ اس کے نام کے آہر میں سنگھ لگتا تھا ہمارے نام کے آہار میں اللہ لگتا تھا عبد الرحمان لگتا تھا ان کے ناموں کے آگے پنڈت کے لفظ موجود تھے ہمارے یہاں پر حافظ قرآن کے لفظ موجود تھے یہ بٹوارا اگر ہوا تھا تو اللہ کی توحید کے لیے ہوا تھا پیگمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت کے لیے ہوا تھا لیکن شوم قسمت المیہ کی بات یہ ہے ستاسٹھ برس گزر جانے کے باوجود ہم نے فوج شریعت کی خواب جو ہم نے دیکھی تھی وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی جاگیر درانہ اپنے اقتدار کے نشے میں جاگیرداروں نے اور اپنے سرمائے کے نشے میں دس سرمایہ داروں نے اسلام کے غلبے کے راستے میں دیواروں کو کھڑا کر دیا بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے اعتدال پسندی کا نعرہ لگا کر اور روشن حیالی کا نعرہ لگا کر اسلام کو تکیا نوسی کرار دے کر اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ کرار دے کر اسلام کو دوڑے حاضر سے مطابقت نہ رکھنے والا نظریہ قرار دے کر اسلام سے دوری کا راستے کو اختیار کر لیا آپ مجھے یہ بات بتلائیے ستاسٹھ ست برس کے اندر گو کہ ہم مسلمان تھے لیکن ہم نے اسلامی نظام سے فیض کو حاصل نہیں کیا ہم نے اللہ کی حاکمیت کو किया نہیں کیا ہم نے پیغمبر زما کی شریعت کو قائم نہیں کیا اس کا نتیجہ ہم کو کیا حاصل ہوا اس کا نتیجہ ہم کو یہ حاصل ہوا میں نے تین چار دن پہلے دنیا بار میں ایک رپورٹ کو پڑھا صرف شار لاہور میں صرف شار لاہور میں ستارہ ڈکیتی کی وارداتیں ایک دن میں ہوئیں اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی نظام ہم نے یاد سارے کے سارے ناکام ہوئے اس لیے کہ انسانیت کو من نہیں مل سکتا انسانیت کو سکون نہیں مل سکتا انسانیت کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا چھ سکتی ہوئی انسان تو کرار نہیں مل سکتا روحوں کو امن نہیں مل سکتا روحوں کی اداسی دور نہیں ہو سکتی انسانوں کی پش مانی اور پریشانی اور اس کو امن اور سکون میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک حضرت رسول اللہ صلی سلام کے نظام کو نافذ نہیں کیا جائے گا جب سیدنا رسول اللہ صلی سلام جبریل امین کی آمد کے اوپر گھبرا کر اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ حضیت القبرا کو الفاظ کوڑ میں پریشان ہوں کوئی ان ہونا واقعہ میرے ساتھ نہ ہو جائے تو سید احدیہ نے کہا تھا کلا و اللہ ہے لا یخزیک اللہ ہوا بدا پرور دگارے کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا ان کا تحمل القل وہ تقسیب الما دھوم وہ تو این الحق و المظلومین آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے آپ بجے ہوئے کو چلانے والے آپ مظلوموں کے کام آنے والے آپ حق کی پشتبانی فرمانے والے جب آپ میں یہ سارے کے سارے اور ساتھ موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو سایہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا حضرت گرامی قدر ہم نے صدیوں کے دوران ہم نے پانچ سو ہزار سال کے دوران اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے صرف امت مسلمہ کی بات نہیں ہے بلکہ انسانیت کو امن اور سکون اگر ملے گا صرف کالی کبلی والے کے قانون سے ملے گا حضرات گرامی قدر آج جب نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے تو عین انہی لمحات میں ہماری وفاقی حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جتنے کے جتنے مداکرات ہیں ان کا اطلاق اگر ہوگا زور شزہ علاقوں میں ہوگا قبائلی علاقوں میں ہوگا یعنی اگر شریعت کو نافذ کیا جائے گا قبائلی علاقوں میں نافذ کیا جائے گا باقی وطن میں نافذ نہیں کیا جائے گا وجہ کیا ہے اگر شریعت کی بات ہوتی ہے تو قبائلی علاقوں کے لوگ کیا وہ جنگل کے رہنے والے ہیں کیا وہ دور قدیم کے اندر رہنے والے ہیں مجھے یہ بات بتلائیے کیا شریعت قبائلی علاقوں کے لیے آئی ہے کیا شریعت عرب معاشروں کے لیے آئی ہے اور شریعت ہر عہد کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے ہر دور کے لیے ہے ہر علاقے کے لیے ہے انسانیت جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائے انسان کی عقل حضرت رسول اللہ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی انسان کی حکمت کتنی بھی بالغ کیوں نہ ہو جائے انسان کی حکمت پگمبر سما کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی انسان کا شعور کتنا بھی پختہ کیوں نہ ہوئے شعور مصطفی اسلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت کرامنی کہ مجھے یہ بات بتلائیے شریعت کو اس لیے اس ملک میں روکنا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دیوبندی بندی بریلوی والے حدیث اور شیعہ ان کے متقادات کے اندر ان کے نظریات کے اندر اختلافات موجود ہیں اس بنیاد کے پر کون سی شریعت نافذ کی جائے حضرات آج میں آپ کے سامنے اس بات کو لا ہل بصیرت رکھنا چاہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے تعبیر سید میں ہمارے علماء کے درمیان اختلافات موجود ہیں یہ بات ٹھیک ہے قرآن مجید کے معنی میں اس کے اطلاق میں اس کی تطبیق میں آدیث و طیبہ کے مفہوم کو سمجھنے میں ان کا اطلاق کرنے میں ان سے مسائل کو حض کرنے میں مسالت کے درمیان اختلافات موجود ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے اسلامیہ کا ان کے پانچ حصے ہیں کم از کم پانچ حصے ہیں چھٹے حصے کو بھی اگر داخل کرنا چاہوں تو چھٹا حصہ بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن کم از کم پانچ حصے ہیں وہ پانچ حصے ایسے ہیں جن کے پر نہ کسی والے حدیث کو اختلاف ہے نہ کسی تیو کو اختلاف ہے نہ کسی بریلوی کو اختلاف ہے نہ کسی شیعہ کو اختلاف ہے اور حتّہ کے یہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں کسی عیسائی کو کسی یہودی کو بھی شریعت کے ان پانچ مسلمان اصولوں سے اطلاع نہیں ہو سکتا شریعت کا پہلا اصول جس کے اوپر تمام کے تمام مسالک مسلمانوں سے نسبت رکھنے والے اسلام سے اپنے تعلق کو جوڑنے والے متحد اور متفق ہیں اس کا تعلق ہے انسانی جان کی حرمت کے ساتھ انسانی جان اتنی محترم ہے کہ حضور علیہ السلام نے خت بائی حجت الودا کے دن اس امر کا اعلان فرما دیا مسلمان کے خون کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ حرم کی حرمت اور اس دن کی حرمت یوم عرف کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اللہ نے اس کے دو برس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور حرم کی عظمت کا علم کیا ہے من دہ لہو کانا آمینہ جو حرم میں دااہل ہوا اللہ نے اس کو امن و سکونتا فرما دیا لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ہوں مسلم کی حرمت اتنی زیادہ ہے جتنی حرم کی حرمت ہے جتنی یوم عرفہ کی حرمت ہے کوئی کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا بغیر جرم کے قتل نہیں کر سکتا اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے انسان کی جان کی حرمت کتنی ہے انسم بغیر اور فساد ان خلر نہ سجمیا ومن نہ پکانما آیگ ناسا جمیہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایک کو قتل نہیں کیا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے ایک کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے اور مجھے یہ بات بتلاؤ جب شریعت کے سسول کے اوپر تمام مقاب فکر کے تمام علماء متفق ہیں تو مجھے یہ بات بتلاؤ قانون کے کو نافذ کرنے کے اندر کون سی اس کے اندر اچمبے والی بات ہو سکتی ہے کون سی اس میں والی ہو سکتی ہے اگر تم اسلامی شریعت کی تدبید کے مخالف ہو اور یہ بات سمجھتے ہو انیس سو پینتیس کا انڈیا ایک جو ہے اس کی روشنی میں انسانوں کی جان محفوظ رہ سکتی ہے مجھے یہ بات بتلاؤ آج بھی جبکہ شہر لاہور میں جبکہ گجراوالہ میں جبکہ اسلام آباد میں جبکہ پشاور میں جبکہ کراچی میں جبکہ کوئٹہ میں ہر روز انسان قتل ہو رہے ہیں تو اس بات کے پر کو لگایا جا رہا ہے کہ انسانی جان اگر محفوظ ہوگی تو شریعت کے لفاظ سے محفوظ ہوگی مگر میں انسانی جان محفوظ نہیں ہو سکتی حضرات اگرامی قدر اسلام اور شریعت کا دوسرا اصول جس میں کوئی اطلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے کوئی کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہیں کر سکتا کوئی کسی کی بہن کو بے آبرو نہیں کر سکتا اگر کوئی بےآبرو کرے گا ازانیت و جلدا ولاسکم بہ رافت الفی دن کن تم تو منہی وا بہما تاریف تم مدل مو بھی جنا کاری کرے گا اگر تم وارہ لڑکا یا لڑکی ہو اس کو سو گھوڑے پڑنے چاہیے اور اگر وہ شادی شدہ اس کو سنسار کرنا چاہیے مجھے یہ بات بتلاؤ اگر شریعت کو لفا کے نفاس کے بغیر عورتوں کی عزت بچ سکتی ہے تو اپنا ریکارڈ ہمارے پاس لے کے آؤ اس برس کے اندر اس اکیلے برس کے اندر دو ہزار تیرہ کے اندر ایک ہزار اٹھاسی ریپ کی وارداتیں ہوئی ہیں جن کو تھانوں میں رپورٹ کیا گیا ہے اور چھتر وارداتیں وہ ہیں جن میں پانچ سال کے معصوم بچے اور بچیوں کی اسمت دری کی گئی ہے اور مجھے یہ بات بتلاؤ اگر تمہارے قانون کے ہوتے ہوئے تمہاری حکومتوں کے ہوتے ہوئے تمہاری اتھارٹی کے ہوتے ہوئے عورتوں بہنوں اور بچوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی تو پھر اس بات کو مانو کے شریعت کے قوانین کے نفاذ ہی کے ساتھ عورتوں اور تو بچوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے اسلام کا قانون وہ قانون ہے جس نے اپنی ہی بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبرو کی بھی حفاظت کی تھی یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے وہ رونے لگی شسک لگی کہا میں تمہارے موسا کو ماننے والی ہوں میں تمہاری تو ریپ کو پڑنے والی ہوں لیکن گنڈا گنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھنے لگے یہودی کی بیٹی نے سمجھ لیا اب اگر آبرو بچائے گا تو وہ بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے چہرے کا روح کیا علی کی طرف کیا کہا واہ محمد اے محمد علیہ السلام میں آپ کے علی کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں ام المنی صدی کا کائنا سلام اللہ اہلیہ ہے آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے عرش کے گرم نے کبھی یا یوہل مدثر کہہ کے پکارا کبھی یا یوہل مسمل کہہ کے پکارا آکا کے قدم آئے وہ بھارکا کے اندر گری آکا دوڑتے ہوئے باہر آئے کملی کو اٹھایا یہودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا تو مدینہ میں میرے پت رہنے والی ہے بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت جو آپر وہ اگر کرنے والی ہے اور حضرت کے رام نہیں کہتا تیسرا سو شریعت کا یہ ہے ہر انسان کا مال محفوظ رہنا چاہیے یہ چوری کی وار की یہ ڈکیتوں اللہ کے قانون کے نفواس سے رکیں گی وہ کو وہ کا تو فخ دیا ہوما جزام بیما کا سبا نہ من اللہ و واللہ عشیز الحکیم چور و چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے یہ اللہ کا امر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکموں کے اندر اگر زبردستی ہے تو حکمت بھی ہے اور اگر حکمت ہے تو طاقت بھی ہے اور تمہارے حکم جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نہ ان میں طاقت ہے میں حکمت چور چوری کر کے وزیر اعلیٰ کی سفارش کروا کر میں وزیر قانون کی سفارش کروا کر میں وزیر دال کی سفارش کروا کر قانون کی گریف سے بچ جاؤں گا حضور کی زندگی میں بنو محضوم کی عورت نے چوری کی اسامہ ابن اتنے زائد سفارش لے کے آئے کہا, کہا بڑے حسب و نصب والی ہے بڑے نام و مقام والی ہے اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو محظوم کی ناک کٹ جائے گی میرے آقا نے کہا جتنے بھی حسب و نصب والی ہو میری بیٹی فاطمہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی لاطمہ تب تحمد سارا خ... سارا کتلا قطع اگر محمد کا کلب افہر خدیجہ کا لات جگر علی کا نورا نگر حسن حسین کی مادر محترم سید ات السائی جنا اور وہ فاطمہ جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورے نے نہیں دیکھا اگر وہ ابھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا حضرات یہ بات اگر میرے شمس ہے ڈاکے نہیں رک سکتے چوریاں نہیں رک سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو ریاست کے قانون کے طور پر نافذ نہیں کیا جائے گا حضرات چوتھا کو لیا چوتھا فارمولہ کیا ہے چوتھا فارمولہ یہ ہے اس ریاست کے اندر آئے دن جھوٹا پراپو گنڈا کر کے جھوٹے لگا کر جھوٹی قسم کی افواہیں اڑا کر کسی نہ کسی کو بدنام کر دیا جاتا ہے فلاں بندہ بدکار ہے فلاں بندہ وہ باش ہے فلاں بندہ یہ ہے فلاں عورت بدکار ہے فلاں عورت بدماش ہے بات کے اوپر بھی تمام کے تمام مسالے کے علما کا اتفاق ہے جو کسی پاک دامن عورت پہ تومر لگاتا ہے و لبینہ یار مغن المحسنت سمنگ یا توبی عرباتی شہادہ فجلی دم سمانی نہ جلدا ولا تک بل شہاد آبادا جو کسی پاک دامن عورت کے پتوں لگاتا ہے اور چار گواہوں کے نشاد کو پورا نہیں کرتا اس کو اسی کوڑے کزفتی سدا ملنی چاہیے ولاحم شہادت آبادہ اور اسلامی معاشرے میں اس فاسق کو فاجر کی آئندہ کے بعد کسی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا ڈیفارمیشن کے لیے کسی کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے جو قانون سازیاں ہیں انہوں نے لوگوں کی عزت کے بچاؤ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا آج مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت بھی اگر محفوظ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے لفاظ سے محفوظ رہے گی اور حضرت اگرامی قدر پانچواں نکتہ جس کے اوپر تمام مسالک کے علماء کا اطلاع ہے ایک اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے اس عقل کو معطل ہونے سے روکنا اس عقل کو حراب ہونے سے روکنا یہ بھی حکمرانہ نے وقت کی ذمہ داری ہے عقل کس طرح بگڑتی ہے عقل کس طرح حراب ہوتی ہے جب الکحل کو جب انٹاکسینیشن کو جب معاشرے کے اندر منشیات کو عام کیا جاتا ہے انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے حواس معطل ہو جاتے ہیں یہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے آنکھوں میں نہیں رہتا حدیثوں کے اندر بہت بڑی وعید ہے شراب پینے کے بارے میں اس کو مل بھی کہا گیا اس کو مل بھی کہا گیا شراب نوشی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں جو آدھی شراب نوش ہے وہ بت پرس کی مانند ہوتا ہے اور جو آدھی شراب نوش ہے اس سے اس بات کے بھی امکانات ہوتے ہیں کہ اپنی ماں یا اپنی خالہ کے ساتھ کی برائی کر دکاؤ کر بیٹھے اس شراب نوشی سے ہزاروں طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں اور مجھے یہ بات بتلاؤ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ فائیو اسٹار ہوٹلوں میں شرابیں بک رہی ہیں جہاں پہ شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی موجود نہیں ہے جب شریعت آئے گی نہ بیوروکریسی شراب پی سکتی ہے نہ آرمی کا افسر شراب پی سکتا ہے نہ کوئی جج شراب پی سکتا ہے نہ ہی کوئی مذہبی اجارہ داری کرنے والا کوئی نام نہاد مذہبی عالم شراب پی سکتا ہے حضرات نگرامی قدر ان پانچ نکات کے اوپر تمام کے تمام مسال کا اتفاق ہے اور سٹا نکتا وہ چھٹا نکتا یہ ہے کہ حضور کی اہانت حضور کی تو ہی یہ کنو قرار واقعی یورنم ہوگا اور کوئی شخص جس نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کا اظہار کر چکا ہے اقرار کر چکا ہے اس کے لیے اپنے مدب کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے شریعت جتنے کے جتنے قوانین ہیں ان کا مقصد ہے چیزوں کو محفوظ کرنا زنا کی حد حرمت نصب کے لیے قتل کی حد حرمت جان کے لیے کلف کی حد حرمت ناموس کے لیے ارتداد کی حد حرمت دین لیے شراب کی حد حرمت عقل کے لیے حضرات گرم قدر یہ وہ قوانین شریعہ ہیں جن قوانین شریعہ کا اطلاق صرف قبائلی علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ وہ قوانین شریعہ ہیں جن کا اطلاق لاہور میں ہونا چاہیے اسلام آباد میں ہونا چاہیے کوئٹہ میں ہونا چاہیے کراچی میں ہونا چاہیے پشاور میں ہونا چاہیے ملک کے چپے چپے پہ, جب پہ ہونا چاہیے اور اللہ کا فیصلہ فاح الائی کام الظالم و ملم یاقوم بیمان صل اللہ فا کا حمل کا کا کافر نام محمد رکھ لینے سے نام عبداللہ رکھ لینے سے نام دباب رکھ لینے سے نام پر بید رکھ لینے سے کوئی بندہ اپنے آپ لاکھ پریکٹیکل مسلمان کہتا رہے کفر کے فتوے بھی اس کے لیے ظلم کے فتوے بھی اس کے لیے فسک کے فتوے بھی اس کے لیے حضرات ہم نے یہ پتہ نگر حاصل کیا کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا اس نعرے پہ حاصل کیا نفاذ شریعت کے لیے حاصل کیا آج شریعت کی تدبیر کے اوپر بڑے بڑے لوگ لڑکا جاتے ہیں ہمیں وہ شریعت نہیں چاہیے جس میں عورتوں کے ڈریس کے اوپر بھی بندی ہو ابھی تین دن پہلے پروگرام ہوا ہم کوئی طالبان کے وکیل نہیں ہیں ہم تو شریعت کے وکیل ہیں ہم تو قرآن کی بات کرنے والے ہیں ہم تو سنت کی بات کرنے والے ہیں ہم کسی گروہ یا جماعت کے وکیل نہیں ہیں وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ طالبان نے ایک شرط یہ بھی رکھتی ہے کہ جہاں پہ عورتیں جینس پہننی ہوں گی وہ پبلک مقامات پہ نہیں آ سکتی اینکر کاشف عباسی نے کہا یہ کس طرح کی شرط ہے مولانا عبد اللہ جو تھے اس بات کے اوپر بروقت جواب نہ دے سکے میں نے فوراً سے پہلے بات کرنے انٹرپ کیا میں نے کہا کون سے چمبے کی بات ہے اس میں حج والی کیا بات ہے اگر ریاست اسلامیہ ڈریس کوٹ کے پابندی لگاتی ہے واحد قسم کے لباس کو پبلک مقامات کے پر پہن کے جانے سے روکتی ہے اس میں کون سی حرج والی بات ہے اس میں کون سی اطلاع والی بات ہے اگر امریکہ میں ہومو سیکشول اور لیسمین اپنے حقوق کی بات کر سکتا ہے تو کیا مسلمان اس پاکستان کے اندر نکاب کی بات نہیں کر سکتا کیا مسلمان پاکستان میں حجاب کی بات نہیں کر سکتا کیا مسلمان پاکستان میں حیا کی, کی بات نہیں کر سکتا کر سکتا ہے اور حیا کے لیے حجاب کے لیے اقلے حلال کے لیے سود کے ہاتمے کے لیے شریعتی عمل داری کے لیے کلم طیبہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا اور انشاءاللہ اب وقت آ رہا ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا بولو انشاءاللہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ اللہ ہو کر رہے گا شریعت کا علم اٹھ کر رہے گا اور شرارت کرنے والے اور شیطنت کرنے والے یہاں سے بھاگ کر رہیں گے واہر الحمد الحمدللہ رب نستغفرہ و نؤمن الحمد و احمد ہُوستہ حرام انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہ ہے وما خلق الجن والن صاحب اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فلاح کے لیے ان کی بہتری کے لیے ان کی کامیابیوں کے لیے شریعت کو نادل کیا تین سو تیرہ شریعتیں اور شرائے اس دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتری جن میں سے آخری شریعت حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور اتنی کامل شریعت ہے اتنی مکمل شریعت ہے کہ ہر سپیس میں اور ہر ٹائم میں ایپلیکیبل ہے اور ایپلیکیبل ہی نہیں بلکہ سکسیزفل ہے کامیاب ہے کامران ہے جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جزوی طور پر بھی نافذ کیا گیا وہاں پر معاملات انتہائی بہتر ہو گئے آپ تمام کے تمام لوگ سعودی عرب میں گئے ہوں گے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں غلطیاں ہیں کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں لیکن داخلی طور پر جو لفاذ شریعت کے لیے انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آدھی رات کو بھی رات کے دو بجے بھی ڈھائی بجے بھی اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ حرم سے زیارت کر کے اپنے ہوٹل واپس آئیں کسی چور کا خطرہ نہیں ہوتا کسی ڈاک کا خطرہ نہیں ہوتا, کا خطرہ نہیں ہوتا. بابا شہید رحمت اللہ علیہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے انہوں نے کہا جب میں مدینہ طیبہ میں نیا نیا گیا میں نے اپنے کرائے کے مکان کو چابی تالا لگا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو مجھ سے سامنے دکاندار نے پوچھا یا احسان مالت مادنا احسان لائیے تو کیا کر رہا ہے کہا میں تالے بلب ہوں زیادہ سامان موجود نہیں لیکن بوریا بستر برتن موجود ہیں کہیں کوئی چور آ کر ان چیزوں کو چڑا لے تو میرا کیا بنے گا میں پردیسی ہوں خام میرے پر معاشی دباؤ پڑ جائے گا تو اس نے کہا احسان پتہ نہیں تمہارے ملک کا حالت کیا ہے سعودی عرب میں ہم نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہے جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے وہاں پر مالک کائنات خود پہرے دار بن جاتا ہے حضرات کرامی کا آج بھی عالم یہ ہے ہم نے حرم کے سامنے کئی دکانیں دیکھی ہیں جہاں سونا پڑا ہوتا ہے اور سونے کے آگے چی لگا کر کانے کی چیہیں لگا کر سونے کو بند کر کے دکاندار جو ہے وہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں تک بڑے بڑے تالے اور بڑے بڑے جنگلے لگے ہوتے ہیں لیکن تالے جنگلوں کی موجودگی میں اور سرولنس والے کیمروں کی موجودگی کے اندر بھی چور جو ہے کیمرا سسٹم کو جام کر کے چوری کر کے بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا قانون آتا ہے اللہ تبارک و اس سے برکت کو پیدا کر دیتا ہے شباز شریف صاحب بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں بہت کامیاب ہیں اپنے معاملات کے اندر لیکن جرائم نہیں رک سکے پورے روپ کے باوجود کرپشن نہیں رک سکی ڈکیتیاں نہیں رک سکی اور سینا کی وارداتیں نہیں رک سکی اس لیے کہ میاں صاحب جتنے مرضی طاقتور ہوں ان کے پاس کھوکھلا قانون ہے ان کے پاس پوپلا قانون ہے پلپلا قانون ہے قانون وہی سچا ہے اور قانون وہی حق ہے جس کو اللہ تبارک بعد نے بندوں کے لیے اتارا ہے انسان کی عقل بڑی ہے کہ اللہ کی عقل بڑی ہے اور انسان کو ہمارے فنامنا کا ہماری ایکٹیویٹی کا ہمارے فلاس کا ہمارے لوپولز کا زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے والے ہیں ہمیں چلانے کے لیے بھی اس نے اتارا ہے اور یاد رکھیے لوگ تو غیر دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر دین انسان کے معاملات کو سموار نہیں سکتا اللہ تبارک تعالی ہی انسان کے معاملات کو سموارنے والے ہیں طالبان چاہے جتنے مردی غلط ہوں چاہے ان میں جتنی مردی کمیاں کتاحیاں ہوں لیکن ان کا نفاذ شریعت کا مطالبہ برحق ہے اور سچا ہے تدبی شریعت کس طرح آنی چاہیے امن سے آنی چاہیے بندوق سے آنی چاہیے ہمارا ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انسانیت کے دکھ انسانیت کے روگ انسانیت کی پریشانیاں انسانیت کے مصائب اگر حل ہوں گے تو صرف اور صرف شریعت کے نفاذ سے حل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرکز ہادہ کے ممبر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب السلام کے پیغام کو عام کرنے والے اس مرکز سے ہمیشہ غلبۂ دین کی بات کی ہے نفاذ شریعت کی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تنفیز کی بات کی ہے اور انشاءاللہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے نفاذ شریعت کی بات کریں گے اور جو آواز بھی نبھاوے شریعت کے لیے اٹھے گی انشاءاللہ اس کی تائید کریں گے اور جہاں جہاں جس جس ادارے میں کوئی بات بھی شریعت کے خلاف ہوگی اس کی مذمت کریں گے ہم پارلیمنٹ کی وہ بات مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہے ہم پارلیمنٹ کی وہ بات نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف ہے ہم عدالتوں کی وہ بات مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہے ہم عدالتوں کی اس بات کے پابند نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے ہم حکومت کی ہر وہ بات مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے اور حکومت کی اس بات کے پابند نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہے ہم ملٹری کے ان تمام کی حمایت کرتے ہیں جو شریعت کے دائرہ کار میں ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہیں لیکن ہم آرمی کے کسی ایسے پریشن کی حمایت نہیں کرتے جس کا ہدف مسلمان ہیں جس کا ہدف کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں جس کا ہدف حافظ قرآن ہیں حضرات ہمارا جینا شریعت کے لیے ہے ہمارا مرنا شریعت کے لیے ہے ہماری زندگی کا مطلوب اور مخصوص شریعت ہے حضرت اگر عمی قدر یاد رکھو شریعت کی بات کرنے والا مر کے بھی نہیں مرتا اس لیے کہ لوگ ہمیشہ اس کا نام پیار کے ساتھ اور احترام کے ساتھ لیتے رہتے ہیں حضرات اگر عمی قدر ہم نفاذ شریعت کی بات کرنے والے اپنے مشن میں کامیاب ہوں ہم پھر بھی کامیاب ہیں اپنے مشن میں ناکام ہو ہم پھر بھی کامیاب ہیں یہ باغی اس کی بادی ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بادی مات نہیں انشاءاللہ جن لوگوں نے شریعت کی عملداری کی بات کی جن لوگوں نے قرآن و سنت کے لفاظ کی بات کی جن لوگوں نے غلبہ دین کی بات کی جنہوں نے لازی حاکمیت کی بات کی جنہوں نے نظام مستبہ کی بات کی آئین شریعت کی بات کی اور انشاءاللہ اللہ جب قبر میں اتریں گے ان کے لیے یہی بات کافی ہوگی بندہ تو عالم سے افواف میرے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے اور جس نے نمازیں پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود زکات دینے کے باوجود شریعت محبت دی ہوگی شریعت قوانین کو غلط سمجھا ہوگا آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا ہوگا اور تو کس طرح کا مسلمان ہے اور تو کس طرح کا مسلمان ہے کلمہ مدینے والے کا پڑتا ہے لیکن قانون نبی کا نہیں مانتا اور تو کس طرح کا مسلمان ہے آقا کا رسول مانتا ہے لیکن آقا کے آئین کو نہیں مانتا تو کس طرح کا مسلمان ہے آقا کا نام تو لیتا ہے لیکن امر ان کا نہیں مانتا تو کس طرح کا مسلمان ہے آقا سے محبت کا دعوی کرتا ہے لیکن ان کے قانون سے نفرت کرتا ہے ان کے قانون کو ملا کا قانون سمجھتا ہے ان کے قانون کو قانون سمجھتا ہے ان کے قانون کو آؤٹ ڈیٹڈ قانون سمجھتا ہے انشاءاللہ سارے قوانین مٹیں گے اور شریعت آئے گی ان شاء اللہ سارے قوانین اور شریعت ان شاء سارے قوانین مٹیں گے اور شریعت انشاءاللہ شاء اور شریعت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضلوں تمام کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے